سورت الرکمان بسم اللہ الرحمن الرحمٰیمین تل کا آیات الکتاب الحکیم اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات جو ہے وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے بہت مشابہ بھی ہیں اور دوسرے ایک اس میں ایک لطیف فرق ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا تل آیات الکتاب الحکیم ہدم و رحمت اللہدین یقینیب الصلاۃ وکات الادم اُلا پانچویں آیت تو یہاں ہے وہی پانچویں آیت ٹھیک سورہ بقرہ کی ہے الا ہدم رب ہیم ولاء مفل پہلی آیت الف نامیم یہاں ہے پہلی آیت الف نامیم سورہ بقرہ کی بھی ہے نوٹ کیجئے کہ وہاں آیا تھا ہدل المتقیم یہ تقوا والوں کے لیے جن میں کوئی حق کی طلب ہے جو چاہتے ہیں راستے پر چلنا جن میں تنب ہدایت ہے ان کے لیے ہدایت ہے یہاں ایک لفظ کا اضافہ کیا اگلی منزل چونکہ بیان ہو رہی ہے ہدم و رحمتن لمحسن یہ جو بلند ترین منزل ہے جو احسان کے مقام تک پہ پہ پہنچ جائیں ان کے حق میں یہ صرف ہدایت یہ ہدایت نہیں، رحمت بھی ہے تو یہاں تقابل اگر کریں گے السلامین کتاب الارۂ بفی ہدن للمتقین یہاں فرمایا تل کا آیات الکتاب الحکیم یہ ایک بڑی حکمت بڑی کتاب کی آیات ہے اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے حق میں اور یہ محسنین جو ہے قرآن کی اصطلاح کے طور پر جیسا کہ میں بیان کر کے ہوں سورہ بائبہ میں کہ یہ پہلا درجہ ہے اسلام اس سے اوپر ایمان اس سے اوپر احسان ادامت تکاؤ و امن آمن الحاظ سمت تکاؤ و آمن سمت تکاؤ احسن ان کے حق میں یہ قرآن رحمت ہے اللہ زینہ کے یہ اوساف ہے جو نماز قائم رکھتے ہیں زکت وہاں ہے بہم رَزَقْنَاهُمْ سے یہاں باقاعدہ لفظ زکات آ وہ زکات دیتے رہتے ہیں یا یہ کہ اپنے تزکیے کے لیے مسلسل کوشاں رہتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ ہم اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے اصل شے جو ہے جو انسان کے عمل اور کردار پر اثر انداز ہوتی ہے وہ ایمان بلآرا ہے رب یہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی جانب سے بولا کا مفلحون اور یہی ہے فلاح پانے والے وامین النا سے لاہور حدیث اللہ بغیر <عِن> لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کھیل کود اور تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے اور یہ باقاعدہ کیا ہے نظر بن حارث جو روسائے قریش میں سے تھا اور اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ یہ حضور کے شدید ترین مخالفین میں سے تھا اس نے یہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں کیونکہ عربوں کے اندر ذوق تو تھا ان کے ہاں اچھے شاعروں کی بڑی قدر تھی خطبہ ادب جو ہے فساد و بلاغت جو ہے اس سے ان کی دلچسپی تھی پرانے مجید کی فساد اور بلاغت انہیں اپنی طرف کھینچتی تھی وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ سنیں ہی نہ تو وہ کہیں سے شام گیا اور وہاں سے کوئی گانا گانے والی ایک لوڈی لے آیا جو بہت اچھا گانا گاتی تھی اور اس کی محفلیں اس نے منعقد کرانی شروع کر دی تاکہ لوگ آئے یہاں پر اور یہ اس میں مغل رہے اور رات کا وقت وہاں لگائیں تو دن میں سوئیں بارہ کسی طریقے سے ان کی توجہات جو ہے اس کو محمد کی طرف سے ہٹا کر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں میں لگا دیا جائے اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا میں یہ کھیلوں کا معاملہ سپورٹس کا گیمز کا معاملہ اور پورے ذرائع ابلاغ کے اوپر معلوم ہوتا ہے چھائی ہوئی ہے یہی ہے ٹی وی کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے گیمز ہیں, وہ یہ گیمس ہیں ان کے ٹورنامنٹس ہیں وہ وہاں ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے یہ ٹینس کا ہے یہ فلاں کا ہے یہ تیراکی کا ہے اور یہ گیم اس لیے کہ اسی کو دیکھتے رہو جو بھی وقت کوئی فارغ ہے ظاہر بات ہے کہ کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں بیٹھے بیٹھے کہیں اچانک خیال ہی آ جائے کہ بھئی سوچیں انسان میں ہوں کون کہاں سے آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں زندگی کا مال کیا ہے مقصد کیا ہے اپنے حالات کے بارے میں ہی سوچیں دنیا کدھر جا رہی ہے قوم کدھر جا رہی ہے ملک کدھر جا, جا رہا ہے نہیں ان کو مست رکھو وہ اقبال نے تو کہا تھا کہ ابلیس نے یہ کہا اپنے کارندوں سے کہ مست رکھو ذکر و فکرے صبح گاہی میں اسے اور پختہ کر دو مزاج خان میں اسے اس سے اگلی بات ہے کہ جو آج دنیا کے ابلیسوں نے جو ایجاد کی ہے یہ کھیل کود اسی طریقے سے یہ ایکٹرز یہ ڈرامے اور پھر ان کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی زندگیاں اور ان کے جو بھی اسکینڈلز ہوں جس طریقے سے کہ ان کو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے تاکہ وہ نوجوان نسل بھی بس ان دلچسپی میں پڑی رہے یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ و مین اللہ سے منجشتری لح الحدیث کھیل کود کی چیزیں خریدتے ہیں وہ لوگ لیکن تاکہ اللہ کے راستے سے گبراہ کریں۔ بغیر علم بغیر علم کے و جب تخذہ ہو تو اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اس کو یہ ہنسی ٹھٹا بنا دیں الاحم علاب المحیم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے حانت آمیز علاب ہے اور جب اسے سنائی جاتی ہے ہماری آیات تو وہ واللہ اپنی پیٹ بور کا چل دیتا ہے مستقبل استقبار کرتے ہوئے کا الب جسما جیسے کہ اس نے سنی ہی نہیں کان نفی اس نے بکرا گویا کہ اس کے کانوں میں کوئی شکل ہے بوجھ ہے اس نے سنا ہی نہیں کیا محمد نے سنایا ہے وہ بشن ہو بے عذاب علیب یہ سارا جو ہے یہ اس نظر بن حارث کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو اے نبی اس شخص کو دردناک عذاب کا آپ کی بشارت دے دیجیے دی دی <سؤال> ان نظین آمن و عامر صالحات لحم <النعیم> یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے قبل کیے ان کے لیے نعمتوں بھرے باغات ہیں خالدین فیحا جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے وعد اللہ حقن یا اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے پختہ ہے اٹل ہے حتمی ہے یقینی ہے وہ الزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے حکمت والا خلق السماوات بغیر عمد انترہا اس نے آسمان بنا دیے بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آتے ہوں وقافل عرد روا سی القبی دہ اور اس نے زمین میں ایسے لنگر ڈال دیے ہیں کہ تمہیں لے کر ایک طرف کو لڑک نہ جائے جھک نہ جائے وہ من کل نے داب بکن اور اس میں ہر طرح کے جانور جو ہے پھیلا دیے ہیں منزلہ من سمائے مان اور اس نے اتارا ہے آسمان سے پانی وہ امبتنا فیحا منکل نے کریم اور اس میں ہر طرح کے جو ہیں جوڑے رباتات کے اس نے پیدا کر دیے ہیں ہر طرح کے آپ کو معلوم ہے کہ ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں یہ سٹرس فیملی ہے اور یہ فلاں فیملی ہے اس طریقے سے اللہ تعالی نے ان کے بھی خاندان بنائے ہوئے خاضہ خلق اللہ فارونی ماضا خلق اللہدین یہ تو ہے اللہ کی تخلیق تم بھی مانتے ہو کہ اللہ نے بنایا پھر ذرا مجھے دکھاؤ کیا چیز بنائی ہے انہوں نے جو اس کے سوا معبود تم نے بنا لیے ہیں بلی ظالمون و نفیز العلم ظاہر ہے کہ ایسے ان کے عقیدے میں بھی یہ بات نہیں تھی یہ دوسری بات ہے کہ وہ متوجہ نہیں ہوتے تھے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کبھی تجزیہ نہیں کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ یہ داد ظالم جو ہے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اب جو دوسرا رقو آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا ایک اہم درس ہے اور یہ منتخب نصاب کا پہلا حصہ ہے جو جامع اسباب صورت الاصف پھر آیت البر تیسرا سبق یہ ہے اس لیے کہ اس میں بھی وہ انسان کی نجات کے لیے جو چیزیں لازم ہیں وہ سب کی سب ان کا ایک اسکیلٹن سمجھیے اس کا جو ہے خاکہ جو ہے بلو پرنٹ اس کے اندر بھی آ گیا ہے اور یہ اصل میں ایک ایسے شخص کی مثال ہے جو نہ خود نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے لیکن وہی جو بات میں نے بارہ آپ سے اس کی ہے کہ سلیم التبا انسان سلیم الفطرت انسان اور سلیم القل انسان فطرت کج نہ ہوئی ہو پرورٹڈ نہ ہو اور انسان کی عقل جو ہے اس کے اوپر پردے نہ پڑ گئے ہو تو انسان کچھ حقائق پر خود پہنچ جائے گا چاہے کسی نبی کی دعوت اس تک نہ پہنچی ہو وہ مقام کیا ہے کہ وہ پہچان لے گا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے وہ اکیلا ہے وہی وہ اس کا مدبر ہے وہی وہ چلا رہا ہے وہ تمام صفات کمال سے بتمام کمال متصف ہے پھر یہ کہ اس نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ کوئی اور زندگی بھی ہوگی اس کے پاس لوٹنا بھی ہوگا ہم اس کی طرح جائیں گے اور پھر ہمیں اپنے امال کا محاسبہ وہاں پر فیس کرنا ہوگا اور جزا و سزا ہوگی یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے یعنی ایمان ابھی نہ کہ یہ ایمان تو تصدیق کو کہتے ہیں ایمان کا نفظ تو ہوتا ہے جبکہ نبی کی دعوت کی تصدیق کی جائے تو نفظ ایمان ہے لیکن یوں سمجھئے کہ معرفت یا حکمت معرفت اور حکمت کے یہ دو سٹیشنز ایسے ہیں کہ جس تک انسان پہنچ جاتا ہے بغیر وہی کے رہنمائی کے اگر اس کی فطر السلیم ہے اس کی عقل سلیم ہے اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے یہی میں نے سورہ فاتحہ میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ دعا ہے لیکن کس شخص کی دعا ہے عام آدمی کی دعا نہیں ہے وہ ہمیں تلقین تو کی گئی ہے نماز میں ہم وہی پڑھتے ہیں لیکن اس میں پیش نظر کیا ہے کہ ایک شخص جو اپنی سلامتی تباہ سلامتی فطر سلامتی عقل سے یہاں تک تو پہنچ گیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہاں تک تو وہ پہنچ گیا ہے پھر تیری ہی بندگی کرنی چاہیے تیری ہی مرضی پر چلنا چاہیے لیکن تیری مرضی کس سے میں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تو کس چیز سے راضی ہوتا کس سے ناراض ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تیری بندگی کیسے کریں یہ ہمیں معلوم نہیں تو اس سے آگے پھر ہے وہ اح دن سرا تل مستقیم یا کہ نابو وہ یا نسطی اح دن تو ایسی ایک شخصیت تھی حضرت لکمان کی جہاں تک روایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حوشی النسل تھے نوبیا ایک جگہ ہے کہ جو سودان اور سمجھیے کہ مصر کے تقریباً درمیان یا سرحد پر ہے وہاں یہ رہتے تھے اور کارپینٹر تھے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ذہانت اس کو بھی چاہے دے دے لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ذہانت بھی دی تھی اور وہ سلامتی ہے فکر سلامتی ہے عقل سلامتی ہے فطرت سلامتی ہے قلب اس کے نتیجے میں وہ اس چیز تک پہنچ گئے تھے توحید تک اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اعمال انسان کے جو ہیں وہ ضائع جانے والے نہیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بدلہ بل کر رہے گا باقی یہ کہ جو چیزیں وہیں سے معلوم ہوتی ہے جنت دوزخ وہ تو ان کے تذکرہ نہیں ملے گا اس کے اندر جو چیزیں اور کسی رسول کا تذکرہ بھی نہیں ملے گا اس لیے کہ وہ کسی رسول کے امت ہی ہوتے تو تذکرہ کرتے یہاں انہوں نے جو اپنی ایک حکیم اور دانا انسان نے اپنی ساری عمر کے سوچ کا جو لب لباب ہے خلاصہ ہے حاصل ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنے انتقال کے وقت وسیعت کی شکل میں منتقل کیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کر دیا کیونکہ ان کے اقوال کوٹ کیے جاتے تھے جیسے ہم کوئی تقریر کرتے ہیں تو کبھی علامہ اقبال کا حوالہ دیتے ہیں ان کا شعر کوٹ کر دیتے ہیں کبھی کسی اور کا تو یہ بھی اصل میں عرب میں خطبہ اور شعراء جانتے تھے کہ یہ لقمان جو ہیں یہ بہت ہی حکیم اور دانا انسان تھے اور ان کے اقوال جو ہیں کوٹ کیے جاتے تھے اشعار میں بھی اور خطبات میں بھی تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ لقمان بھی جو اپنی سلامتی تباہ اور سلامتی فکر کی وجہ سے جہاں تک پہنچا وہ وہی اصول ہے کہ جن کی طرف محمد تمہیں دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ لقد آتے ہیں نا لکمان اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی دانائی کا نتیجہ کیا تھا انشکر للہ کے شکر کرو اللہ کا دانائی کا تقاضا فطرت کی سلامتی کا تقاضا کیا ہے جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرے اس کے لیے ایک احسان مندی کے جذبات آپ کو پیدا ہونے چاہیے اگر نہیں ہو رہا تو فطرت جو ہے پرورٹڈ ہے بس ہو گئی جو بھی بھلائی کرے اور عقل کا تقاضہ کیا ہے کہ اصل جو ہے دن اس کو پہچان لیا جائے اور وہ اللہ ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا وہ سلامتی تبا جمع سلامتی عقل تو اللہ کو پہچان دیا جائے اور کہا جائے الحمد جہاں سے قرآن بنی شروع ہوتا ہے انشک اللہ شکر کرو اللہ کا ممن یشکر فعل یشکر یشکرالفسی جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے اپنے ہی فائدے کے لیے ممن کفر فعم اللہ غنی الحمید اور جو کفراد نعمت کرتا ہے ناشکری کرتا ہے تو اللہ تو غنی اور حمید ہے وہ اس کال الکمان البن اب یہاں سے حضرت الکمان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں یہاں مذکور نہیں ہے لیکن مراد یہی ہے کہ انتقال کے وقت جیسے کہ کوئی شخص دولت مند ہے تو وہ اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو یا اگر بیٹا ایک ہی ہے تو اسے بتائے گا کس سے لینا ہے کس کو دینا ہے کیا حساب کتاب ہے کہاں کہاں میرے ایسٹس ہیں کوئی دفینہ ہے تو بھی بتائے گا کہ میرا وہاں فلاں جگہ پر دولت دفن ہے ایک حکیم انسان کے پاس اصل شہر اس کی ساری عمر کے غور و فکر کا جو حاصل ہے کہ میں نے جو کچھ سوچا ہے میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں وہ میں تمہیں منتقل کر رہا ہوں میں اس کالا لکمان البن ہی وہ یاد کرو جب کہا لکمان نے اپنے بیٹے سے اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے یا بولے اللہ تو نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک مت کی جو علم نہ شرک اللہ شرک بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے سب سے بڑی نا عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں مضوط شہ فی غیر محل ہی کسی شے کو ہٹا کر اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا یہ ظلم ہے اللہ خالق تنہا باقی سب مخلوق ہے اب آپ نے مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر کر دیا یا اللہ کو کسی بار سے گرا کر مخلوط کے سب لا کے کھڑا کر دیا کہ اس سے بڑی نا اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں بس قال الکمان البن ہی وہ ہو یا عز ہو یا بلیہ اللہۃب اللہ کا اور اس کے بعد فوراََ ہی اللہ تعالی نے اپنی طرف سے ایک بات ایڈ کی ہے یہ چوتھا مقام آ ہے کہ جہاں اللہ کے حق کے فوراََ بعد والدین کا حق ظاہر بات ہے کہ حضرت لکمان کو یہ بات کچھ یعنی مناسب نہیں معلوم ہوئی کہ وہ اپنا حق بھی بیان کرے لہذا اس کی تکمیل کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے وبس نے انسان اور ہم نے وسیعت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اور والدین میں سے بھی خاص طور پر والدہ اس لیے کہ زیادہ مشقت وہ جھیلتی ہے زیادہ تکلیفیں بچوں کی پرورش میں ماں کو برداشت کرنی پڑتی ہے وبس نے انسان بے والدہ حملت ہوا واہن اسے اٹھائے رکھا وہ جو حمل ہے اس کے اپنے جسم کے اندر اٹھائے رکھا اس نے اس کو وہن اللہ کمزوری پر کمزوری جھیل کر وہ فسال فی آمین پھر اس کا دودھ چھوڑانا ہوا دو سال میں سے. پھر یہ کہ پہلے نو مہینے تو جوگ کی طرح اس کے جسم کے اندر خون چوستا رہا اور اس کے بعد پھر جو ہے دودھ اس کا جو ہے پیا ہے تو وہ بھی اس کی توانائی اور اس کی قوت ہے کہ جو دودھ کی شکل میں اس کے لیے غذا بنی انشکر لی والے والدین کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا الیہ المسیح اور میری حصہ ان کو لوٹ کرانا ہے اب دیکھیے جیسے میں نے وہاں ارض کیا تھا کہ سورہ انکبوت پہ اور اس میں بڑی مناسبت ہے ان دو میں وہ مضمون اب یہاں بھی آ رہا ہے کہ اگر یہ دو حق ٹکرا جائیں ایک حق اللہ کا ہے شرک نہ کیا جائے ایک حق والدین کے ساتھ اس نے سلوک ہے اب یہ ٹکرا گئے والدین کہہ رہے ہیں شرک کرو اب کیا کروں جاہدہ کا اعلان تشرک ابھی مال کبھی علم اگر وہ تم سے جہاد کریں تم پر دباؤ ڈالیں تم سے لڑیں تم سے جھگڑے اور تمہیں مجبور کریں کہ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ ایسی چیز کا کہ جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے فلاں تے ہومات ان کا کہنا مت مانو وہاں پر بھی یہ مضمون آ چکا یہاں دوبارہ آگے کہ ان کے حقوق ایک حد تک ہیں اس سے آگے بڑھ کر وہ اللہ کے حقوق پر ڈاکر ڈالنے لگے بازی بازی بازیش بابا ہم بازی ان کے حقوق اللہ کے حقوق کے برابر نہیں ہو سکتے ان کے حقوق اللہ کے حقوق, حقوق سے فائٹ نہیں ہو سکتے اس کے نیچے نیچے ہیں. تو شرک نہیں البتہ یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ شرک صرف مت پرستی کو نہیں کہتے لا تو شرک شرک کی کوئی قسم بھی ہو اب اللہ کے کسی ایک حکم کو اگر والدین کہتے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ شرک کا حکم دے دے اس لیے کہ آپ نے والدین کے کہنے پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے موتا اور معبود والدین کو بنا لیا نفس کے کہنے پر آپ حرام کے اندر منہ مار رہے ہیں آپ کا جو حرام جو دولت ہے وہ آپ کا معمود ہے اور آپ کا نفس آپ کا معمود ہے ارے کا منی تخذ الہ ہوا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش و نفس کو اپنا معمود بنا لیا تو شرک کا مفہوم جو ہے اس کا پورا وسیع مفہوم اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے اس پر الحمدللہ کہ میں نے تقریباً بیس سال پرانی بات ہے یہ کہ میں نے اقسام حقیقت و اقسام شرک پر چھ گھنٹے کے کیسز جو ہیں میرے وہ ریکارڈڈ ہیں اور موجود ہیں تو اس حوالے سے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شرک سے مراد صرف بت پرستی ہے ان جہدہ کا اعلان کشن کبھی کبھی علم الفلا تو لیکن دیکھئے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم اس کے اندر کیا توازن ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کے سارے حقوق ہی ثابت ہو گئے اگر والدین مشرک ہیں تمہیں شرک کرنے کا حکم دے رہے تو ان کا یہ حکم تو نہیں مانو گے لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی کرنا ہے والد تو ہے نا وہ والدہ تو ہے نا وہ صاحب ہما پھر دنیا دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں صحیح انداز میں خدمت ان کی کرو اگر انہیں ضرورت ہے تو اپنا مار ان پر خرچ کرو اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ سارے حقم ثابت ہو گئے اب انہیں گالیاں دینی شروع کر دو یا ان کو جو ہے ستانا شروع کر دو نہیں لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیتے تو مت مانو بت سبیلا من انا بلیہ اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی کہ جو میری طرف اپنا رخ کر چکا ہے یعنی والدین کا اتباع نہیں ہے والدین کی اطاعت نہیں ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک اطاعت ہوگی ادھر اللہ کی اطاعت کے مطابق اس کے دائرے کے اندر اندر تو اطاط بھی ہوگی لیکن بالفعل اور آزادانہ آزادانہ کوئی اطاعت نہیں والدین کی کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں آیا اپنے والدین کی اطاعت کرو کیا حکم دیا گیا گھسن سلوک دیکھ سلوک ان کی ضرورت ان کی خبر گیری ہے ان کی خدمت ہے ان کی ضروریات کا لحاظ رکھنا اس کا حکم ہے باقی پیروی کرو اس شخص کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے. وہ کوئی بھی ہے پہلے انبیاء ہوتے تھے انبیاء کی پیروی کرو اب انبیاء نہیں ہے انبیاء کے خادم ہیں انبیاء کی امتوں میں جو شخص بھی اٹھا ہے دین کی دعوت لے کر جس نے اپنا رخ کر لیا ہے جس نے کہا میں چل رہا ہوں اللہ کے راستے میں کون میرا ساتھی بنتا ہے تو پیروی کرو اس کی بت سبیل امن انا بلیا پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے سم ملیا مرجی پھر میری ہی طرح تم سب کا لوٹنا ہے والدہل بھی یہی آ جائیں گے میرے پاس تم بھی آ جاؤ فولب حکم با کل پھر میں تمہیں جتنا دوں گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے اب یہاں بیچ میں جو آگے اللہ کی طرف سے آگے آئے حضرت لقمان کی نصیحت صرف ابھی ایک آئی تھی یا بلیہ نہ تو شرک ان شرکت نظم العظیم اے میرے بچے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ اس لیے کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی نانشا ہے دوسری وصیت ان کی کیا ہے یا بلیا انہا ان تک و مسکالحبت ختقل فی سخرتِن آفس سماوات آفس لرد یا لطیف ان خبیر اے میرے بچے عمل خواہ وہ نیکی کا ہو خا بدی کا ہو ان ہا کی ہے عمل کی طرف عمل خواہ ایک رائی کے دانے کے ہم بدن ہو اب یہ سب سے چھوٹی چیز رائی کا دانہ فتیلہ نقیرہ یہ تین چیزیں آتی ہیں پرانے مجید میں عام طور پر چھوٹی شہ کے لیے لائیو زمون فتیلہ لا زمون نکیرہ اور یہ کہ رائی کا دانہ رائی کا دانہ بہت چھوٹا تو چاہے وہ نیکی یا بدی ہو رائی کے دانے کے ہم بدن اور پھر فتقن فی سخرتن وہ کسی پہاڑ کی کسی چٹان کے پیٹ میں جا کر کسی کھو کے اندر جا کر وہ عمل کیا گیا ہو اور پھر سماوت یا آسمانوں میں کیا گیا ہو اب تو آسمانوں میں ہے نا آپ خلا میں جا کر وہ عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو انسان جو ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے اور الارض یا زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو یا کہ اللہ, اللہ اسے لے آئے گا یعنی انسانی اعمال انسان شف المخلوقات ہے اور انسانی اعمال ایسی گھٹیا چیز نہیں ہے کہ ایسے ضائع کر دے اللہ چاہے وہ نیکی جائے چاہے بنے ہم یامل مسکال عظرتن خیریں گے راہ رہ وہ یامل مسکال عظرتن شر رہ. لیکن عمل ضائع نہیں ہوگا چاہے وہ رائے کے دانے کے برابر ہو پھر چاہے وہ کسی چٹان میں گھس کر کیا گیا ہو کسی پہاڑ کی کھو میں کیا گیا ہو چاہے وہ خلا اور فضا کی پہنائیوں میں کیا گیا ہو چاہے وہ زمین کے اندر سرنگ کھود کر کیا گیا ہو یا کہ بہ اللہ ان اللہ لطیف الخبیر یقین اللہ تعالی باریک بین ہے باخبر ہے اب دو چیزیں آ اللہ کے ساتھ شرک نہیں اور اعمال کے بارے میں دیکھ لو نیکی اور مدی کے نتائج نکل کر رہیں گے اس سے آگے باس بادل موت کا یہاں تسکرا نہیں ہے اس کے بعد جنت اور روزہ اس کی کہ یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں تو نبی کے بتانے سے اصولی طور پر جو چیز حکمت سے انسان جہاں پر پہنچ سکتا ہے وہ دو ہے ایک خالق اور اس کے ساتھ شرک نہ ہو اور نمبر دو اس اعمال انسانی ان کا ضرور بدلہ ملے گا